السّلّہ الرحمٰن ورحمۃ اللہ علیہ وحمد اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبن البشہ باقی تمام سامع خارن گرامین برادران سب کو سلامت کہتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو گیارہ تین سو ترپن ہے سات سو گیارہ اور شریف کی شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور تین سو ترپن ہوتی ہے کہ اولاد حدیہ میں ہم لوگ جو ہے اسماحال حوصنہ میں سے مقدس نمبر چوبیس یا خافظو اور پچیس یا رافیو ان دو اسمال حوسنہ کے بارے میں ہے سلسلے میں ان کے لوگی معنی کے حوالے سے توضیح دے دیا اس کے بعد جو ہے قرآن پاک میں یہ اسماع جو ہے الخافظ و رافی قرآن پاک میں اس عنومان سے جو ہے آپ لوگوں تک جو ہے ایک درس پہنچا چکا ہوں اور یہ اسی عنوان سے دوسری درس ہے دوسرے درسوں کے قرآن پاک میں سے ایک آیت آپ لوگوں کو خل کی میں بتایا تھا کہ ہوجاء القم خلائف العرس ولاد کی توجہ دیا اور دوسری آیت یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں چونکہ آپ لوگوں بتایا کہ یہ لفظ خفض اور رفع جو ہے اسی شکل میں خافظ و رافی و الخاف کی شکل میں قرآن پاک میں نہیں ہے لیکن جو ہے مختلف اور شکلوں میں فیل کی صورتوں میں مسجد کی صورتوں میں حصن ارافی جو ہے فیل مسجد وغیرہ کے دوسرے آسما کی صورتوں میں کافی جگہوں پر ہے تو ان میں سے جو ہے فیل کی صورت میں ایک کل آپ لوگوں کے دس بتائے تو و رفا فوق عباس کی توضیع اور آج جو ہے ورفا اللہ کا ذکر جس میں بھی رفع آکا لفظ ہے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہے رفع کے نسبت بلند کرنا اونچا کرنا مقام و منزلت دینا ہاں جی بلند مرتبہ دینا <تصفح> اس وفو میں ہے تو اللہ کا ذکر اس اللہ تعالی رفا کو اپنی طرف نسبت دے رہے یہ ان شرح انشراح شرح انعالم شرخ یاد نمبر چار ہے ورفعنا ان اللہ کا ذکر ورفا انہم نے اونچا کیا آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر لیا ترجم و رفع نہ لگ یعنی اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر لیا اللہ تعالیٰ اپنی پیارے نبی سے مخاطب ہو کر و رفا نہ اللہ اے میرے حافظ ہم نے اونچا کیا اللہ آپ کی خاطر ذکر رکھا آپ کے ذکر تو اس آیت مجیدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو دنیا و احرد دونوں میں جو بلند مرتبہ عطا فرمایا جی ہاں اس کا ذکر و رفا اللہ کا ذکر فرمایا کر رفا بلند کرنے میں. اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے ہی آپ کا ذکر خیر بلند کیا و رفعنا ہم نے بلند کیا اللہ اپن تو نسبت دے رہے تو آزان میں ہاں جو ہے اللہ مجبوئی کہ آزان میں ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام لے کر آپ کا ذکر بلند کا بیشن کلم طیبہ لا لہ رسول اللہ ہاں جی اور اس کے بعد جو ہے باقی ہم ہمارے کلمِ طلبہ کے علین ولی اللہ فاطم و اللہ اللّہ علیہسن صفت اللّہ اللہ محب رحمۃ اللہ علام وغیرہ لعنۃ اللّہ یہ پورا ہمارے نزدیک کلمِ طیبہ ہے لیکن باقی عالم اسلام کے نزدیک کلمِ طیبہ لا اللہ لّمِ رسول اللہ ہے ہاں جی اور تو اس میں جو ہے کلمہ طیبہ میں یقیناً جس میں بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے تو لہٰذا جو ہے کلمہ طیبہ و شادتین میں اشد اللہ اللہ و لریک اللہ و شدان محمد ابد و رسول تو کلمہ شادطین میں بھی دو شہادت جب تک انسانی دیں گے وہ مسلمان نہیں بنتا تو وہ شادتین میں ہاں جی تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے جو ہے این آزاد میں ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام لے کر آپ کا ذکر بلند کیا ایسے ہی کلمہ طیبہ و شہادتین میں آپ کا نام جو ہے ساتھ رہ کر جو ہے آپ کا نام بلند کیا بلا شبہ جو ہے اور اس طرح جو ہے اگر اللہ کی جو ہے بندر اللہ پڑھیں گے تو شرک سے نکلنا ہے گا محمد رس اللہ جب تک نہیں پڑھیں گے کفر سے نجات نہیں ملتی ہے ہاں جی لہٰذا جو ہے دونوں سے نجات کے لیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ دونوں پڑھنا پڑتا ہے تب تک یہ دونوں کلمہ کے اغرا نہیں ہوگا انسان جو ہے ہاں جی کوئی بھی کافی غیر مسلم جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا لہذا جو ہے میں آپ کا نام ہم نے جو ہے دونوں کو صاف رکھا بس جو ہے ہم نے جو بس کلم طیبہ و شہادتیں میں آپ کا نام ساتھ رکھ کر آپ کا نام بلند کیا بلا شک ہوا اللہ اور فرشتوں کی طرف سے آپ پر درود بیچ کر ان اللہ و ملاکۃُُسلمبی ہاں جی اللہ شک اللہ نے اس کے فرشتوں نے فرسون نبی پر درود بیچتے ہیں یہ سات کے ذریعے آپ کا مقام بلند کیا یعنی ہاں جی اللہ اور فرشتوں کی طرف سے آپ پر درود بیچ کر آپ کا مقام بلند کیا اور مومنین کو اپنے نمازوں میں آپ پر درود بیچنے کا حکم دے کر آپ کا شہ بلند کیا یقیناً شق نے قیمت تک کے لیے آپ کو آخری نبی و رسول بنا کر آپ کو بلند کیا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بلند مقام عطا کیا سفر میراج پر لے جا کر ہم کلامی سے شرف یاب کر کے ہنج نیز آیات کبراہ کو دکھا کر آپ کا ردع بلند کیا بلا شکشوا یہ سب جو ہے قرآن پاک سے ثابت ہے پندرویں بارے کے شروع میں سبحان اللہ الج اسرا بے ابدیل المج الحرام الافص الجارغ لین منا آیات نوسمی البشیر کے کہ اللہ تعالیٰ نے مہراج کا ذکر فرما سورائے نجم میں تفصیل سے مہراج کا وقان فرمایا اور لدر حاج من آیات رب دل قبرا فرمایا آپ نے اللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیا فرمایا لہذا جو ہیں اس میں بے شکنی ہے اللہ تعالیٰ نے میں معراج پر لے جا کر ہم کلامی سے شرف یاب کر کے اولاب داؤ او کہہ کر ہاں جی نیز جو ہے آیات قبرا کو, کو دکھا کر آپ کا ردع بلند کیا سورہ اصراء میں آتا ہے ہم آپ کو معراج پہ اس لے گئے تاکہ ہمارے آیت آیت آیات دکھائیں اور سورہ سرح میں فرمایہ آپ نے آیت قبرا کو, کو دیکھا مقام محمود پر فائز فرما کر جو ہے آپ کا ردع بلند کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو کہ مقامی شفات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کو رسول اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تمام مقامات ہاں وہ درجات عطا فرمائے اور روحانی کمالات و خلاقی کمالات عطا کیے کہ جن سے آگے جانا ہاں جی اب کسی اور بشر کے لیے ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے اور ان تمام انعامات کو نواز کر آپ کا ردع و شن بلند کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے ہاں جی اس لیے اللہ نے فرمایا وارفان اللہ کا ذکر ہاں ہم ہی نے بلند کیا اونچا کیا آپ کا مقام و منزلت تو یہ مقدس شاید جو ہے اس میں رفع جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے دیا ہاں جی تو اس میں بھی ہے تو اللہ نے فرمایا جب اللہ نے خود فرمایا و رفا اللہ کا ذکر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تو اسی رفع سے رافع اسی کا سو فائل ہے تو اللہ عنجا کرنے والا خود بخود ہو گیا اللہ بلند مقام عطا کرنے والا خود بخود ہو گیا چونکہ اس علم میں رفع نہ کیا کہ اللہ خود میں ہم نے اونچا کیا ہم نے بلند کیا ہم نے آپ کو بلند عطا فرمایا تو بلند عطا فرمانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دے دیا لہٰذا اللہ تعالیٰ بلا شک شبہ رافع ہیں اس لیے ہم اپنے ذوا میں جو یا رافی وہ کہہ کر آپ کو پکاتے ہیں اس طرح آیت نمبر تین جو ہے یہ آیت ہے اللہ اللہ جی رفع سماوات بغیر آمدن ترونا ہاں جی اس میں بے رفع اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دیا ہے یہ سورہ رات کے ہے نمبر دو ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا یعنی اس آدھ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ الج اللہ, جی اللہ وہ ذات ہے رفع سماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر آمدن ایسی ستونوں کے بغیر ایسی ستون کے بغیر کی طرف نے جسے تم دیکھ سکے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے ستون ہے لیکن ایسے ستونے جو انسان دیکھ نہیں سکتے ہیں جس سے نے اس کو کشی سے شکل سے تعبیر کیا ہے ہاں جی جو مغناطیسی سسٹم اللہ نے ستاروں میں رکھا تو اس مغناتی ستون کے کو اپنے اپنی مدار میں گھمنا ہوتا ہے اپنے آسمان کو اسی نظام کے تعداد میں نے سب کا رکھا ہے تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ہاں جی تمہیں نظار آنے والے ستونوں کے بغیر بلّہ کیا آنے والے ستون نہیں اس میں تو اس آیت میں بھی رفح کے نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے الحمد رفا اللہ الجال وہ ذات ہے رب السلام جس نے انچا کیا آسمانوں کو ہاں جی بغیر ایسے ستونوں کے بغیر جو تم دیکھ سکے جس نے ان عظیم آسمانوں کو نظر نہ آنے والی ستنوں کے ذریعے بلند کیا اور اوپر اٹھایا ہاں جی تو شاید میں بھی اللہ تعالیٰ نے الرف کو اپنی طرف نسبت دیا ہے تو ان باقی آیات بھی ہے ان کو بھی ہم یہ کہ باتِ جگر آپ لوگوں کو توجہ دیں گے اس رفح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دیا ہے